مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت انشاءاللہ شاء اللہ از آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی خصوصیت کے ساتھ مالی معاملات سے ریلیٹڈ اور آپ کے صنعت و حرفت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں جن پہ آپ شرح رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو الحمد اللہ عزمد ہمارا فورم حاضر ہے مفتی صاحب تشریف فرما مفتی علی اصغر اختاری مدنی مداضی اللہ علیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے پاس فورم موجود ہے اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں اور ٹیکس میسیجز کے ذریعے بھی ممکن ہوا تو ہم شامل کر لیں گے اپنے سلسلے میں آپ کے سوالات شامل ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں پاک کی فضیلت نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے صلی اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عز تم پر رحمت فرمائے گا سلحیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں پہلی کال اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی درکار تھی وہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے تو وہ باز اوقات جو ہے وہ چھتے کے ساتھ شہد کو بیچتے ہیں یعنی چھتہ ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں اب اس میں یہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں شہد جو ہے وہ ایک کلو نکلے گا دو کلو نکلے گا یا تین کلو نکلے گا تو اس بیگ کا شرح کیا؟, کیا حکم ہوگا دوسری بات یہ کہ صرف جو ہے وہ چھتا بھی بکتا ہے بعض کا لوگ صرف چھتا لینے کے لیے آتے ہیں کہ اس میں سے موم جو ہے وہ ہم نکالیں گے یا بعض اوقات شہد کے ساتھ چھتہ خریدتے ہیں کہ ہم خود جو ہے شہد نکالیں گے اور ساتھ میں موم بھی نکالیں گے تو کیا آیا اس طریقے سے چھتے کو بیچنا کہ شہد کی مقدار معلوم نہ ہو ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلم اب المسلیم امادف اللہ اشیاء دو طرح سے بیچی جاتی ہیں ایک یہ کہ کسی پیمائش کا اعتبار کرتے ہوئے بیچا جاتا ہے مثال کے طور پر کلو کے حساب سے ہے یا ناپ کے حساب سے ہے یا ماپ کے حساب سے ہے تو ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گنتی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے تو شہد کے جو عام خرید و فروخت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوانٹیٹی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے کہ بھائی یہ شہد ہے اور اتنے کا کلو ملے گا اور اتنے کا کلو آپ خرید لیں دوسرا اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ درخت سے توڑ لیا کسی نے اور توڑنے کے بعد کسی ٹب کے اندر اس کا پورا چھتا رکھ دیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے اب جو اس کے اندر اجزا ہوں گے خود شاید ایک مال ہے پھر جو چھتا ہے اس کے اندر موم ہے وہ خود ایک مال ہے جالی تو شاید ہی کوئی خریدتا ہو صرف موم اس کا بیچا جاتا ہے تو یہ اموال تو ہیں ان کی مقدار پتا نہیں ہے لیکن یہ سامنے موجود ہے اور اس طرح سامنے موجود ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اسے توڑ لیے گئے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے یہ اس کی قیمت اتنی ہے تو اس طور پر اگر کوئی بیچتا ہے تو اس شرن جائز ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے ہاں یہ بیان نہ کرے کہ جناب اس میں اتنے کلو شہد ہوگا اور اتنے کلو ہوگا کہ جو بھی مقدار ہو آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے یہ بھی بیان نہ کرے یہ یعنی کہ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے پتہ چلا کہ جناب اس کا شہد کا اضافہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی شیرہ ملا رہا ہے یا کوئی اور میں ملا دی تو اگر ملاوٹ کرے گا تو یہ خارجی اعتبار سے ویسے ہی جو ہے ایک ناجائز کام ہوگا تیسری صورت جو قابل توجہ ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کا درخت پر نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ درخت پر ہوا تو پھر قابل تسلیم نہیں ہوگا ہر ایک شخص کی یہ طاقت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ درخت سے جو ہے اس کو توڑ لے اور پھر ملکیت کے بھی مسائل ہوں گے کہ جب تک وہ درخت پر ہے کس کی ملکیت ہے اور کس کی ملکیت نہیں ہے درخت پر لگا ہوا نہ ہو ہٹا دیا گیا ہو کسی قسم کا اضافی طور پر اس کے اندر ملاوٹ نہ کی گئی ہو اور جیسا ہے ایز پر جو نظر آ رہا ہے اس کے طور پر اس کو بیچا جا سکتا ہے شرح اعتبار سے کوئی حج نہیں ہے جی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا نام محمد قاسم مسلم اتاری ہے اور میں حوصلوں ناروے سے بات کر رہا ہوں اور میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ادھر ان ملکوں میں دکانوں میں کام کرنا جدھر کورک آلکوہول وغیرہ بیچی جاتی ہے ان چیزوں کو اٹھانا بیچنا رکھنا یہ جائزہ کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی پر فوٹوال بال دکھایا جاتا ہے کیا فٹ دیکھنا جائز ہے دیکھ سکتے ہیں دو سوال انہوں نے کیے ہیں سور جو ہے اس کا کام کرنا اس کو اٹھانا اس کو منتقل کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو سور ہے اس کے کام میں وہ معاون و مددگار بنے اس کا اٹھانا اس کی نقل و حمل یا اسے بیچنا یہ مسلم... جی؟ اچھا الکوحل بھی کہا ہے تو اسی طریقے سے الکوحل کا معاملہ ہے آدھ مبارکہ میں جو ہے وہ الکوحل کے تعلق سے تو بڑی ساتھ کے ساتھ موجود ہے دی. کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیچنا خریدنا مددگار بننا یہ کام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوں گے ایسے جب تلاش کریں کہ شریعت متحرہ کی جو تعلیمات ہیں اس جاب کے حوالے سے اس کے کرنے کے حوالے سے اجازت دیتی ہوں دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ فٹ بال کا میچ دیکھنا تو یہ نروس میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے تقاریب ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے تقاریب کے اندر بے پردگی میوزک اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ غالب طور پر موجود ہوتے ہیں اور اب جب یہ چیزیں موجود ہیں تو جو اگلا سٹیپ ہے اس کی طرف تو جانے کی کستو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ایک جو مسلمان ہیں اس کو دور رہنا چاہیے کیونکہ بدنگاہی سے ہی بہت سارے مفاصد پیدا ہوتے ہیں پھر میوزک چاہ پر ہو وہاں سے ویسے دور ہٹنا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی خود اپنے گھر میں میوزک کا انتخاب کرے میوزک کو بجائے اور جو سرگرمیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ سرگرمیاں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نماز کا پتہ ہوتا ہے نماز کے اوقات کا خیال رکھا جاتا ہے اور جو لوگ انہما کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر پھر ان کی جو فرض عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں مجموعی طور پر خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں اشتگال اسے دیکھنا وجائز نہیں ہے سلسلے میں مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں تقریباً ایک دو سال سے پاکستان میں بیرون دنیا میں منائے جانے والا ایک کاروباری تہوار متعارف ہوا ہے جس میں نومبر کے آخر، آخری جمعے کو بلیک فرائیڈے کے نام سے منایا جاتا ہے اور مختلف کاروباری کمپنیاں خاص طور پر آن لائن کمپنیز ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں تو جمعے کے دن کو بلیک کہنا کیسا اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کرنے کے کیا شرعی احکامات ہیں جواب ارشاد فرما دیں ٹھیک ہے جی جمعہ کا دن مسلمانوں کے نزدیک ایک مذہبی اہمیت کا حامل دن ہے یہودی <تصفح> ہفتے کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں نصارہ جو ہیں وہ اتوار کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں اور جس کے مذہب میں جو دن زیادہ مقدس اور اہم ہوتا ہے وہ اس دن کے تعلق سے جو الفاظ منتخب کرے گا اور یقینی طور پر وہ ایک تعظیم کے الفاظ منتخب کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن کو بلیک کے لفظ سے تعبیر کرے یا اس کے لیے لفظ بلیک استعمال کرے دنیا نہیں مطلب بلیک دن کا مطلب, مطلب سیاہ دن اب کوئی کہے گا کہ جناب مولانا جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان کو اس دن کی ہسٹری نہیں پتا کہ دن ہوتا کیا ہے تو چلو میں ہسٹری بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھیے امریکہ وغیرہ میں یہ دن ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا انیس ساٹھ کی دہائی میں جو دستیاب معلومات مجھے میسر آ سکی اور ان معلومات کے تحت جو تاجر لوگ تھے اس دن کو کے اندر کاروبار کیا کرتے تھے یا کاروبار کا حساب کیا کرتے تھے اور جو نقصان ہوتا اسے کالے پینس, لال پین سے لکھتے تھے نقصان کو سرخ پین سے لکھا کرتے تھے اور نفع کو سیاہ پین سے لکھا کرتے تھے تو ان لوگوں کے نزدیک جو کالا رنگ ہے دی. وہ نفے کی علامت ہوا کرتا تھا دی. اب یہ دن وہ جمعے کے لیے انہوں نے خاص کر دیا جمعے کے دن یہ کام کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ رسم یہ پڑی کہ جناب جمعے کے دن کو انہوں نے بلیک ڈے کہنا شروع کر دیا اب وہ تو غیر مسلم تھے یہود نصارہ تھے ان کے دن ان کے مذہب میں ان کی مذہبی تعلیمات میں جمعہ کے تعلق سے کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے جو لفظ چاہا وہ بول دیا لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں کچھ کاروباری کمپنیوں نے ایک دو سال سے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا ہے اور جناب پاکستان کے اندر بھی وہ یہ کاروباری تہوار منائیں گے اور جمعہ کے دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیں گے اور اپنی پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی سہولیات رکھیں گے سستا بیچیں گے پیکجز کا اعلان کریں گے مختلف قسم کے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کریں گے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں گے تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس کے اندر ایک ہی غلطی ہے جی. کہ جمعت المبارک جو کہ یوم نور ہے اس جمعت المبارک کے دن کو جس نام سے پکارا گیا ہے وہ نام جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے اب ہم آ, ہمارے زیادہ دور نہیں ہمارے پڑوس میں یہ ہیں چائنا چائنا سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ تہوار گزشتہ تین چار سال سے جب معروف ہوا اور آ, امریکہ سے نکل کے اور ممالک کی طرف منتقل ہوا ایشیر ممالک میں بھی جب یہ تہوار آیا تو چائنا کے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ نومبر کے آخری ہفتے میں آ, بلیک فرائیڈے کے نام سے کوئی دن منائے انہوں نے اپنی ایک ثقافت شروع کی اور انہوں نے گیارہ نومبر کے دن کو ایک الگ نام سے یہ تہوار منایا اور میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر ایک بہت موثر بڑا اخبار ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کو شائع کیا کہ جناب چائنا کی صرف ایک آن لائن کمپنی نے اس تہوار کے اندر جو اس نے الگ نام سے منایا الگ دن منایا اس نے باقی ممالک کی پیروی نہیں کی باقی ممالک کے نام کو نہیں لیا باقی جو دن ہے باقی جو لوگ مطلب ممالک ہیں اس جس تاریخ کو مناتے ہیں وہ تاریخ نہیں لی جس دن کو مناتے ہیں وہ دن نہیں لیا جس نام سے مناتے ہیں وہ نام نہیں لیا اور اس یعنی کمپنیوں نے ایک نیا جو ہے فیسٹیول شروع کیا ایک نیا تہوار شروع کیا اور صرف ایک آن لائن کمپنی نے کئی ارب ڈالر کی تجارت ایک دن میں کی ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نام سے چیزیں بکتی ہیں تو سبق موجود ہے کہ ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا کہ وہ جناب آ... ان ممالک سے نام لے کر آئے جن ممالک کو پسند نہیں کرتے ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا تو اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس کے مذہب کے اندر جمعہ کی ایک اہمیت ہے جمعہ کی ایک فضیلت ہے جمعہ مقدس دن ہے جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ جمع جو ہے وہ یوم نور ہے تو اب اس جمعہ کے دن کو وہ بلیک کیسے کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اس لفظ کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ کا استعمال ہے وہ لفظ کا استعمال غلط ہے اور جمعہ کے دن کو ہرگز ہرگز بلیک نہیں کہہ سکتے جو کمپنیاں ایسا کرتی ہیں اگر مسلمان ان کے ساتھ خریداری رکھیں گے تو یہ نظام تو بند نہیں ہوگا تو پھیلتا چلا جائے گا اس لیے اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ لین دین نہ کریں جو ہمارے اس مذہبی دن کے تعلق سے کسی بھی طرح کا انحراف کرتی ہیں اور بہت ساری کمپنیوں کو میں نے دیکھا ہے پچھلے سال ایسی رپورٹیں آئیں تھیں کہ انہوں نے گولڈن جمعہ یا وائٹ فرائیڈے کے الفاظ سپر فرائیڈے کے نام سے جو ہے اپنی سیلز لگائی انہوں نے لفظ بلیک کا استعمال نہیں کیا اور کیسے بھی کیا جا سکتا ہے جمعہ کے فضائل تو آپ دیکھیے نبی اکرم علیہ سات السلام نے اشاط فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے مسلم شیف کے حدیث ہے اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تلویدی شیخ کے حدیث میں مزید تخصیص کر دی گئی کہ جمعہ سے اثر یعنی جمعہ کو اثر سے مغرب وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے پھر ایک حدیث پاک میں شاید فرمایا گیا کہ جمعہ کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں یعنی رات سے جب شروع ہوتا ہے وقت جمعہ کا شب جمع اور جمعہ چوبیس گھنٹے ہیں اور کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک تعالی چھ لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد نہ فرماتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے اللہ تبارک وطالعہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا اتنا عظیم دن ہے مسلمانوں کے ہاں جماعت المبارک جمع النور یوم نور تو اب یہ کیسے مطلب کہ ایک مسلمان کے لیے روا ہوگا کہ وہ اس جن کو بلیک کے نام سے پکارے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرے ان, کی ان کے پیچھے چلے ان کے نقشے قدم پر چلے اور اس بات صرف نظر کرے کہ اس کے اپنے مذہب میں جمعہ المبارک کی کیا اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اقلی سری عطا فرمائے اور کاروبار کیجئے لیکن کاروبار کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے اپنا نام رکھا جا سکتا ہے اس فیسٹیول کا اور اللہ تعالیٰ رسک دینے والا ہے میں نے چائنا کی مثال دی آپ کو کہ مختلف ناموں سے مختلف دن میں منایا انہوں نے لیکن صرف ایک کمپنی نے اخبار اربوں ڈالر کی کا جو نفع ہے وہ حاصل کیا ہے اور مختلف جمعے کے دن تو نیکیوں کے بھی مطلب دروازے زیادہ دور پاک کے حوالے آپ اس لیے زیادہ ہوتی ہے نا فضیلت اس لیے ہے نیکیاں بڑھتی ہیں ستر گنا ثواب بھی دیے جانے کی روایتیں موجود ہیں سب اس لیے ہے کہ یہ مذہبی اعتبار سے مقدس دن ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب بھی ضروری ہے پہنچا وغیرہ نفسیاتی اور معاشرتی طور پہ دیکھیں تو جس دن مجھے خوشی ملے اس دن کو کوئی سیاہ دن کہے تو مجھے تو مزہ نہیں آئے گا کیا مجھے خوشی ملی میری ترقی ہوئی ہے اس دن اور یہ کہہ رہا آج سیاہ دن ہے تو مجھے سننے میں تو مزہ نہیں آئے گا سیتے بار سے بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا ان مدنی پھولوں کو نوٹ کرے اللہ کرے اس کو وسط ملے اور ہمارے جو تاجر حضرات ہیں ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں وہ اس کی رعایت کریں مفت کچھ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کچھ تاجر ایسے ہیں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی اور یہ دوسرے ناموں سے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو ریلیٹ ہمارے کوئی مذہب تہوار تو ہے نہیں تہوار منایا جا سکتا کا بڑے تہوار نام کے انتخاب پر مسئلہ ہے ٹھیک نام تبدیل کر لیں تو کام بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی کال دیجیے ارض یہ ہے کہ بعض ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اور مال دونوں کے پورا اتفاق کر لیتے ہیں اس گھر میں ٹائرنگ وغیرہ کرنی ہے اس کا مال اور اس کی مزدوری یہ ہوگی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مکان مالک کہتا ہے نہیں آپ مزدوری ہم سے طے کریں مال ہم لائیں گے اب جب مال لانے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں ایک ایک ٹھیک دار کہتا ہے کہ چلیں میں آپ کو دکاندار سے دلا دیتا ہوں تو اب وہ دکاندار سے پہلے سے اتفاق کر لیتا ہے کہ میں گاہک لے آؤں گا تو نمبر ایک یہ کہ یا تو دکاندار اس میں کچھ پہلے سے ہی بڑھا دیتا ہے کہ اس کو دینا ہے دار کو کچھ تو اس صورت میں کیا حکم اور اگر وہ دکاندار دام نہیں بڑھاتا اگر یہ مکان مالک خود جاتا تو وہ جو ریٹ ملتا وہی ریٹ وہ اب بھی دے رہا ہے اس دکان پر ٹھیکار کے ساتھ جانے کی وجہ سے اور جو مکمل فاتورہ ہے اس میں سے اپنی طرف سے اگر ٹھیکے دار کو دیتا ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے پہلے سے اتفاق تھا ایسا لینا کیا تھا ٹھیک ہے جی بڑی تفصیل سے مدیرہ مرورہ سے کال تھی اسی لیے لفظ فتورا استعمال کیا گیا ہے اور فتورا جو ہے وہ بل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بل ملتا ہے ہمیں رسید ملتی ہے اس کو کہتے ہیں بیسکلی ان کا سوال یہ تھا کہ کو رکھا ہے اسے مزدوری دی جائے گی کام کا ٹھیک دیا ہے مال کا ٹھیکہ نہیں دیا اسے مزدوری دی جائے گی جب اسے مزدوری دی جائے گی تو اب وہ مال دنانے بھی جاتا ہے مال چونکہ مالک نے لینا ہے مال ٹھیکے دار نے نہیں لینا تو ٹھیک ہے وہ اجیر خاص تو ہے نہیں مشترک ہے تو وہ اس ٹھیکے دارے کے دوران اور بھی کام کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اور کام نہیں کر سکتا تو جب وہ جائے گا لے کر پارٹی کو اور دکاندار سے وہ پہلے تیک کر چکا ہے کہ میں پارٹی کو لانے کی کمیشن لوں گا اور لے کر جانا ایک عملی کام ہے صرف فون پر اس نے کام نہیں چلایا عملی کام بھی اس نے انجام دیا تو اس طرح کی بروکر لینا جائز ہے اس میں دو باتیں پیش نظر رہیں ایک تو یہ ہے کہ دکاندار سے پہلے تیک کر لینا ضروری ہے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک دکان پر لے کر گئے وہاں کی سیٹنگ تھی دوسرے پر نہیں تھی لیکن وہ بعد میں بتائیں گے کہ جناب میں آپ کے پاس پارٹی کو لے کرایا پیسے دو کہیں گے بھائی آپ کو اور ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا کس بات کے پیسے دیں یہ نہیں ہونا چاہیے دکاندار سے پہرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لے جانے والا ہے وہ اپنا عملی کوئی کام کرے اس کا عملی طور پر اپنا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی محنت پائے جائے گی عملی دوڑ دھوپ پائی جائے گی جو ایک تقاضا بیان کیا ہے فقائق کرام نے بروکری لینے کے تعلق سے تو ان دو چیزوں کے پائے جانے پر اس کا جو طے شدہ جو وہ ہے بروکری یا دکاندار سے وہ لینا جائز ہوگا کوئی اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے سگار محمد رفیق اتاری ممبئی سے میرا ایک مسئلہ یہ ہے حضرت کے سوال کرنا ہے صاحب سے کہ اگر کوئی ہیوی ڈیپازٹ پہ گھر لیتا ہے اور اسے لے کر لے سکتا ہے برائے کرم مہربانی جواب انہی خرما دے ٹھیک ہے جیوی ڈپوزیٹ پہ گھر لیتا ہے کیا مراد ہے مورگی سمجھ میں آیا مجھے تو اس کال کو آپ سن اور بتا دیجیے اگلی کال دیجیے دیکھیے ہیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لیتا ہے کیا مراد ہے ٹھیک ہے آپ سوال واضح کریں ہیوی ڈپوزیٹ پہ گھر لے کیا لے لیا گھر خرید لیا اگر کرایہ پر لے لیا کیا کیا ہیوی ڈیپوز کے اعتبار سے مجھے یہ صورت ہی سمجھ میں آ رہی ہے جو ہماری آج کل چل رہی ہے کہ ایک بڑی رقم دے کے گھر لے لیا کوئی کرایہ اس کی مد میں نہیں ہے اچھا اب اس نے اس کو کرایہ پہ دے دیا یہ سمجھ میں آ ہے. اگر یہ،, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیانہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا بیانہ رکھا جاتا ہے کہ دو چار مہینوں کا کرایہ جمع ہو جائے تو وہ وصول کیا جا سکے یا پھر مقصد بعض یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اس ٹوٹ فوٹ کو جو ہے وہ رس اس میں اسپان کر رہا ہوں ایڈوانس رکھا جاتا ہے ایڈوانس رکھا جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ آ, ایڈوانس سے کور کی جا سکے یا یوٹیلٹی بلز بعض اوقات جمع ہو جاتے ہیں کرایہ دار کے ذمے وہ کور کی جا سکیں یا بعض اوقات کرایہ دار اچانک سے سامان اٹھا کے غائب ہو جاتا ہے اور دو تین مہینے وہ کرایہ ہوتا ہے وہ کور کیا جا سکے اس کے مقاصد تھے اور ایڈوانس لوگ لیا کرتے تھے اور لیتے بھی ہیں آج بھی لیتے ہیں لیکن ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے اور اس ایڈوانس کو لوگ لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نارمل سا ایڈوانس ہے اس کے لینے میں تو کوئی حاج نہیں ہے وہ ایڈوانس لے کے کوئی کرایے پر اپنی جگہ دیتا ہے تو فقہ کرام نے اس کی رخصت عطا فرمائی ہے جواز بیان کیا ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اور یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہو ہند میں بھی شروع ہو گیا ہو وہ یہ ہے کہ جناب ایڈوانس تو چل رہا ہے پچاس ہزار روپئے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے نارمل نارمل ایڈوانس ٹھیک ہے لیکن سامنے سے پارٹی کہتی ہے کہ مجھ سے آپ دس لاکھ روپے ایڈوانس لے لو ٹھیک کرایہ ایک فیصد لو صرف ٹھیک ہے اگر کرایہ دس ہزار روپے تھا تو میں ایک ہزار روپے کرایہ دوں گا ٹھیک ہے کرایہ اگر پچاس ہزار روپے ہے تو میں پانچ ہزار روپے کرایہ دوں گا اور بعد لوگ تو کرایہ بالکل نہیں دیتے تو یہ جو ہیوی ڈپوزٹ یا ایڈوانس کی مد میں بہت بڑی رقم جمع کی گئی ہے اس بڑی رقم جمع کر کے یہ جو بڑی رقم کیا حیثیت رکھتی ہے یہ بڑی رقم دراصل قرضہ ہے جو مالک مکان نے حاصل کیا ہوتا ہے اور مالک کے مکان اب اس قرضے پر سامنے والے کو نفع دیتا ہے نفع دیتا ہے کہ جو مارکیٹ میں رائج کرایہ تھا وہ کرایہ کم کر دیتا ہے اس سے زیادہ وہ اس سے زیادہ کم کر دیتا ہے یا کرایہ معاف کر دیتا ہے تو قرضے پر نفع اٹھانا ہوا قرضے پر جو نفع دینا ہے اور لینا ہے یہ سودی معاملہ ہے ہرگز ہرگز شرعن اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اگلی مفتی سال کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں درجی کام کرتا ہوں اور جب سیزن ہوتی ہے جیسے کہ رمضان ڈے تو بہت کام ہوتا ہے ہم کئی گراہک کو منع کر دیتے لیکن ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر گراہک آتے ہیں وہ اینڈ ٹائم پر آتے ہیں تو ہم نے بیس پچیس جوڑی کی جگہ رکھی ہوتی ہے لیکن جو نہیں گراہک آتے ہیں یا جو پیسے پورے نہیں دیتے وہ اگر آتے تو ان کو منع بولتے ہیں کہ اب جگہ نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا اور اس کے ہم کیا کریں کہ ہم جھوٹ بھی نہ ہو اور ایسے گراہک واپس چلے جائیں برائے کرم ارشد میں آپ کا سیزن تو آنے لگا ہے تو سوال آپ نے بڑے صحیح موقع پہ کیا ہے جی مفتی ہاں ربیلا بھی سیزن ہے بلا شبہ مسلمان جو ہے عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس میں نئے کپڑے سلواتے ہیں سب معاملات ہیں جی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی گفتگو کو مخصوص پس منظر میں بولنا ٹھیک ہے مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے صاحب وقت چاہیے آپ کا میں کہتا ہوں وقت نہیں ہے اللہ وقت میرے پاس ہے صحیح ڈبل بارہ گھنٹے تو وہی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے لیکن کیا ہے کہ میرے پاس کام ہے جب پہلے جب ہے سے میرے منتخب کردہ کام ہے ان کاموں کے لیے میں نے وقت منتخب کیا ہوا ہے جب جب یا ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے جو ہے وقت منتخب کیا ہو جب جب تو بعض اوقات ब... ایک کسی گفتگو کا محدود پس منظر ہوتا ہے یا مخصوص پس منظر ہوتا ہے وہ گفتگو اس پس منظر میں کی جا رہی ہوتی ہے صحیح تو جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بیان کی ہے کہ جو بندے ہوئے کسٹمر ہیں جی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے آڈر ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے جی اور اس آڈر کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا تو جب ان کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ ان کے آرڈر کے ہوتے ہوئے میں میرے پاس وقت نہیں بچے گا تو انہوں نے کوئی خلافت واقع بات نہیں کی ہے جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنے کو تو جو ان کے ذہن میں تصور ہے وہ واقع کے مطابق ہے تو اگر یہ, یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وقت نہیں بچے گا بہت سارے آرڈرس ہیں اور بہت سارے آنے ہیں تب تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی تو ان کا جملہ بےحد جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے صحیح. اگلی کول دیجیے سوال سر یہ ميں نہ آج تو دو سال پہلو نہ پيسے ديتے بندے نو تجارت بات ايں نہ لي نہ لوگا نيزا ديد كيا وہ ميرے واسطے جيز آ يا جا نجائز آ تجارت اپنے مگر ميں نہيں سمجھتا جی. بلكل جى جی تى سى سمجھ رہے ہو. جب آپ کے پیسے کا اس نے استعمال ہی غلط کیا ہے تو اس کا جو نفع حاصل ہوا ہے وہ نفع سودی نفع ہے اور وہ سودی نفع آپ کو ملے کسے جائز ہو سکتا ہے تو آپ وہ نفع آپ کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے ہاں اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو اسے لے کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوات کو صدقہ کر دیں تسی اس نفع نو وصول کرو ثواب دی نیت تے بغیر مستحق زکوط جڑے بندے ہینگے نو دے دو اے حالے گا ٹھیک ہے چلیں جی مفتی صاحب نے آپ کو آپ کی زبان میں جواب دے دی دیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے کوشچن uh, یہ ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے وہ uh, کوئی چیزیں جب انہوں نے پرچیز کرنے ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں میں انہیں جو ہے نا وہ چیز پرچیز کر کے تو انہیں دے دیتا ہوں اور اس میں جو ہے نا وہ پھر اس میں میں اپنا منافع بھی رکھ سکتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو سرکاری ادارہ وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیک کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ چیک اس دکاندار کے نام پر بنتا ہے جس سے چیز پرچیز کی ہوتی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا میں وہ اپنے نام کا جو ہے نا انوائس میں دے سکتا ہوں تاکہ چیک جو ہے وہ میرے نام کا بن جائے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ادارے کے ساتھ کیا وابستگی ہے آپ فری منسر ہیں مطلب آزادانہ کام کرتے ہیں یا آپ ادارے کے اپنے ملازم ہیں اگر آپ اسی ادارے کے ملازم میں اور پرچیزر ہیں اس ادارے کے اور آپ کا کام یہ ہے کہ چیزیں لے کر آنا اور سلیکٹ کرنا اور پرچیزر سمجھا دیا کہ پرچیزر مینیجر ہوتا ہے پرچیز مینیجر ہوتا ہے اگر آپ پرچیز مینیجر ہیں یا پرچیزنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا افیشلی ادارے کی ملازمت آپ کی ہے नहीं. تب تو گنجائش کا کوئی پہلو نہیں ہے اور اگر یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کچھ ماہرین کی خدمات حاصل کرتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ان کے ذریعے چیزیں منگوائی جائیں تو صورتحال اور ہوگی اور اگر یہ ہے کہ ادارے کے اندر اپنا ایک نظام ہے کہ براہ راست دکانداروں سے ان کو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو سرچال کچھ اور ہوگی تو جو قوانین ہیں ادارے کے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جو افسر ہے وہ آپ کے مامے کا بیٹا ہے چاچے کا بیٹا ہے آپ کا رشتے دار ہے وہ کہتا ہے دکاندار کو نفع کیوں ملے چلو تھوڑا کا نفع آپ لے لو اس کے اندر سے تو یہ تو ادارے کو دھوکہ دینا ہوا اس کی گنجائش نہیں ہوگی थी. سوال تفصیل طلب ہے جائز بھی ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے थी. بہتر یہ ہے کہ مزید تفصیل بتا کر دارل علیہ سنت کے فون نمبر آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے ابھی ان فون نمبر پر آپ مقررہ وقت کے اندر کال کر کے پورا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انہیں اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہوگا ہاں ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے ٹھیک اس کے ساتھ آپ کال کر لیجئے نمبر آ ہیں سکرین پہ نمبر نوٹ فرما لیں اپنے فونس میں یہ نمبر سیو کر لیں اللہ نے چاہا تو کام آتے رہیں گے بلکہ یہ سیو ہونے چاہیے تاکہ شرح رحماظ ہمارا کام ہے تجارت ہفتے میں ایک دن ہو رہا ہے لمٹ پہ تو ان نمبروں سے وابستی کی رہے گی جانا آنا بھی ان شاء پھر ہو جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی سوال چل رہا تھا اسکرین پہ ممبئی سے یعنی کہ جو ایک مکان لیا ہے وہ زیادہ روپیہ دے کے تو اس کو وہ آدمی آگے کرایے پہ دے سکتا ہے کہ نہیں اس نے اس کا کہنے کا مقصد تھا جیسے گروی لیا یعنی گئے نے پہ چیز لی ہوئی پیسے یعنی کہ آپ کو دے دیا تین لاکھ روپیہ دے دیا وہ گھر لے لیا جب آپ تین لاکھ واپس دیں گے تو وہ آپ کو گھر دے گا وہ آگے کرایے پہ دے سکتا ہے کہ نہیں اس کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے جی اس اعتبار سے بھی جواب دے دیتے مفتی صاحب دیکھیں آپ کا جا ہے پنجابی ٹھیک ہے اور آپ بمبئی والے کی بات کی وضاحت کر رہے ہیں ٹھیک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وضاحت بنتی نہیں ہے کہ اس نے کس ماحول میں سوال کس ماحول میں سوال کیا ہے کس ماحول میں نہیں کیا تو یوں کسی پردیش بیٹھے آدمی کی بات کی وضاحت کرنا یہ معقول بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کا جواب تو ہم نے دے دیا تھا کہ اگر یہ صورت ہے تو ناجائز ہے وہی صورت آپ نے بیان کی ہے ٹھیک ہے نے صورت بیان کی اس کا بھی ناجائز ٹھیک ہے اگلی کال کیجیے ایک سوال وہ سوال یہ رہ گیا کہ جناب آگے کرائے پر دینا تو بے جس گھر نے جانا اس کا راستہ کیوں پوچھنا جب یہی کام ناجائز ہے تو اگلے سوال کا تو جواب ہم جب دیں گے نا آگے کرایہ پر دینا اس کی کیا حیثیت ہے جب یہ کام خود جائز ہوگا جب یہ صورت نہ جائز ہے ٹھیک ہے تو اگلا کام بھی جائز کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلی صورت تو جائز اگلا قدم اٹھائیں گے اگلی کال دیجیے سب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ میں کوئڈ کے اندر رہتا ہوں اور میرے پاس ایک ٹیلر کی دکان ہے اور میرے پاس ایک کاریگر کام کرتے اس کو میں پیس کے اوپر ریٹ دیتا ہوں جو بھی مناسب ہے اور جب بھی میں سفر جاتا ہوں تو اس کو دکان دے دیتا ہوں دکان میری ہے بس اس کو میں بولتا ہوں تو چلا دکان جب تک میں سفر سے نہ ہوں دکان وہ چلاتا ہے اور دکان کا کرایہ اس کو ہی بڑھنا ہوتا ہے اور اس سے میں کچھ پیسوں کی مطالبہ کر سکتا ہوں اور ایسے پیسے لینا کیا مجھے میرے لیے درست ہے یا نہیں ٹھیک ہے دیکھیں آہ آدھا مسئلہ تو کلیر ہے کہ جو ٹیلر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے پر پیس یہ اجرت دیں اس کی گنجائش موجود ہے اور ایسا کرنا جائز ہوگا لیکن دوسری جو بات ہے کہ یہ گاؤں اپنا وہاں جاتے ہیں اپنے ملک جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں آواز ان کی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کتنے نکلے جائیں گے کتنے دن دکان اس کے ہینڈ اوور رہے گی تو دکان آپ گویا کہ اس کو کرایے پر دے کے جائیں گے صحیح ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ دکان کرایے پر دے جائیں دوسری یہ بن سکتی ہے کہ آپ مشین کرایے پر دے جائیں دکان کرایے پر دینا ذرا مشکل کام ہے یعنی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں تو جو مشینیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس دوران یعنی اس ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ گھر جائیں گے تو وہ جو اسے کمیشن دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے بلکہ سارا کا سارا نفع وہ خود لے گا جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سارا کا سارا نفع خود لے اب جناب اس نے چونکہ جگہ استعمال کی ہے مشینیں استعمال کی ہیں تو یہ اپنی مشینوں کا کرایہ مقرر کر سکتے ہیں کہ اتنے دن یہ میری مشینیں آپ کے پاس رہیں گی یا یہ میری قینچی ہے یہ ساز سامان ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو ان کا آپ اتنا کرایہ مجھے دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی گنجائش موجود ہے موجود ہے اور اس کا کرایہ شروع کر سکتے ہیں لیکن دن متعین کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے دن عرصہ عرصہ جو ہے وہ دو مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے پینتیس دن کے لیے چالیس دن کے لیے متعین ہو اور کرایہ بھی متعین ہو کتنا کرایہ ہوگا اب یہ جو کرایہ لے رہے ہیں آگے جو دکان انہوں نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے میں نے ارض کر دیا کہ میں نے وہ صورت بیان ہی نہیں کیا نا اچھا وہ دکان کرائے پر لے کے آگے دینے میں مسائل ہے ان کا خیال رکھنا مشکل ہے حل تو اس کا بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنا مشکل ہے دکان کے بجائے جو مشین ہیں اوزار ہیں وہ کرایے پہ دے جائے ٹھیک اگلی گول دیجیے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سونے کے کاروبار میں زیورات کی تیاری میں جوڑنے وغیرہ میں اور سستی سات استعمال ہوتی ہے اس طرح تیار شدہ زیور کو سونے کے ریٹ پر بتا کر فروخت کرنا کہ واپسی پر اتنی کاٹ ہوگی ایسا کرنا کیسا ہے سرائی رہنمائی فرما دیجئے ٹھیک ہے جی یہ میروز بھائی کون سی ذات استعمال ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے یہ جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ کے جو زیورات بنتے ہیں باریک کام کے اس میں ٹاکا لگایا جاتا ہے ٹاکے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹاکا جو لگاتے ہیں وہ سونے کا نہیں ہوتا اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے آدھے سے بھی زیادہ ہوتی ہے سونے کا لگائے گا تو ٹاکا لگے گا نہیں وہ وہ بنتا نہیں ہے سب کو ہی پتا ہے ارف ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے بازوقات یہ ہوتا ہے کہ برائے نام ہی اس میں سونا ہوتا ہے تو لیکن وہ ٹانکے کے اندر ٹانکے ٹانکے کے اندر باقی زیور کے جو پرجو ہوتے ہیں وہ تو سونے کے ہوتے ہیں جو بھی طے ہے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جب یہ بات پتا ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والوں کو بھی کہ اس معاملے کے اندر یہ پریکٹس ہے تو پھر دھوکہ نہیں ہوگا اور اس بات کی گنجائش موجود ہے وجہ یہ ہے کہ ورنہ وہ سونا جو ہے وہ جڑے گا کیسے جی سونا جوڑنے کے لیے ٹانکہ لگانا تو ضروری ہے جی اور وہ ٹانکا اگر سونا ہی استعمال ہوگا تو ٹانکہ نہیں جی لگ سکے گا تو یہ ایک ایسا عرف ہے جو معروف بات ہے لوگوں کو پتا ہے جی اور اسی لیے جو بعض جو سیاح لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا زیور لیں میں ٹانکے کم لگے ہوئے ہوں تاکہ اس میں سونا زیادہ ہو بیچنے جائیں گے تو وہ ٹانکے شاید شمار نہیں ہوتے یہی کہہ رہے نا کہ جب, وہ, جب یعنی دکاندار کسٹمر کو دے رہے نا تو وہ سونے میں شمار ہو رہے ہیں اور جب کسٹمر واپس کرنے کے لیے آ رہا ہے ریپلیس کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر وہ کانٹوں ٹانکوں کا, کا وزن جو ہے اندازن مائنس کر رہا تو دیکھے نا فریقین کی رضامندی پر خرد و فروخت ہوتی ہے پہلے ایک ڈیل ہوئی دونوں نے اس بات پر رضامندی کی کہ یہ ٹانکے جو سونے میں شمار گے ٹھیک ہے ہے دونوں بات پر رضامندی کرتے کہ ٹانکے مائنس ہوں گے یہ بھی جائز یعنی فریقین اتفاق اگر کر رہے ہیں دونوں سنتے ہیں تو خ... بیچتے وقت بھی مائنس کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک شخص کہتا ہے میں تو نہیں بیچوں گا ٹھیک ہے اسی شرط پر بیچوں گا میں تو کہ سونے میں شمار ہوں سونے میں شمار ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر عرف جاری ہو چکا ہے تو اس کی اجازت دی گئی فقہ نے ٹھیک ہے اگلی کول دیجیے اس جواب سے میں بہت خوش ہوں سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کچھ دن پہلے تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کی پرابلم کی بھی میڈیسن میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میں اس کو تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے کہ اس وقت میں پیسے نہیں لے کے آیا آپ میری دوا تیار کر دیں میں جب دو دن کے بعد لینے آؤں گا تو میں جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے دوں گا اب جو شخص اس کو لے کے آیا تھا میں اس کو تو جانتا تھا لیکن جو میرے پاس دوائی لینے آیا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا اب ہوا یوں کہ وہ شخص دو دن کے بعد دوائی لینے نہیں آیا حتیٰ دو دن کے بعد کیا وہ ابھی تک میرے پاس دوائی لینے آیا ہی نہیں اب جو شخص اسے لے کے آیا تھا پیسا... اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی جگہ پہ پیسے لیتا ہوں اب میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میں اس شخص کو دوا دے کے اس سے پیسے لے لوں یا میں آدھے خود جو ہے وہ آدھے پیسے اس سے لوں اور آدھا جو ہے وہ جو میرا نقصان ہے وہ میں خود برداشت کروں اس معاملے میں میری رنگ میں فرمار دیں ٹھیک ہے جی ویسے ہمارے یہاں تو یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آزاد دوا خود کم بناتے ہیں جیری کچھ ایسے بڑے اسٹور ہوتے ہیں وہاں کچھ نسخے بن جاتے ہیں ریفر کرتے ہیں جہاں کمیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص نے آرڈر دیا ہے وہی آپ کا مطلوب اور مقصود اور ملزم ہے دوسرا آدمی اس کی جگہ ذمہ دار نہیں بن سکتا دوسرے آدمی کے ذمہ دار بننے کی ایک صورت فکا نے بیان کی ہے اور بھی اس صورت میں کی ہے کہ کسی پر قرضہ نکلتا ہے مثال کے طور پر جس آدمی نے آپ سے دوائی بنوائی اس نے آپ سے سودا کر لیا کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں یہ کام آپ کر دیں اور اس کا یہ ایسا ہی کام ہے جیسا کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز بنوا رہے ہوں تو ہمارے ہاں اس پر یہ ہے کہ بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے ایسے سودے کو اور اس سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے اگر یہ حکم نہیں دیں گے تو پھر ہر دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے گا صحیح. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے, لو ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیانہ بھی لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بیان تو دے جاؤ ہمیں تو اب یعنی یہ تو ممکن تھا کہ اگر وہ قرض دار ہے اس کو اس نے پیسے دینے ہیں وہ مکروز ہے یا مدیون ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کی زمانت لے ٹھیک اگر یہ نہیں دے گا تو مجھ سے لے لینا میں اس کا ذمہ دار ہوں ٹھیک کفالت اور حوالہ دو ایسے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جب یہ پائے جائیں تو اصل کی بجائے جو جس نے اس کی ضمانت لی ہے اس سے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں صحیح جب کیس خراب ہوا اور پتا چلا کہ وہ نہیں آ رہا تب یہ دوسرے شخص پر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں دوسرے شخص پر ذمہ داری بنتی نہیں ہے اگر وہ اخلاقا مروتاً عز خود دیتا ہے آپ مطالبہ نہیں کرتے آپ اس کو آر نہیں دے آتے آپ اس پر پریشر نہیں ڈالتے از خود دیتا ہے تو ٹھیک ہے ایک طرح سے اس کی طرف سے گفٹ ہوگا جو آپ کو ملے گا لیکن اس کو اتنا تو اخلاقن کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ بندہ ہے کہاں کہاں گیا اس کو ریفر کرو یا اس تک یہ پہنچاؤ میرا پیغام بتاؤ پیغام پہنچانے کی حد تک اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں لیکن اس آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے ساتھ آیا تھا ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے میرا سوال ہم ہم کا کام کرتے ہیں تو سر ہم لوگوں کو لوگوں کو پانچ लोगों से دے رہے ہیں لوگوں سے تو مطلب کچھ آدمی کم دے کے چلے جاتے ہیں مطلب ایک اس کا دو آتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں میں نے اس سے پانچ سو دی ہے سلائی پانچ سو کچھ لوگ پانچ دے دیتے ہیں کیا اس میں مسئلہ تو نہیں ہے جیسے کسی کے ساتھ اگر آپ رعایت کرتے ہیں تو رعایت کرنا بھی جائز ہے اور سلائی پانچ سو ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ریٹ ہمارا پانچ سو چل رہا ہے اور دو چار نے یا زیادہ نے ریٹ کم بھی کروایا ہے تو ایک الگ بات ہے ایک ہوتا ریٹ کا فکس ہونا بھئی یہ چیز کتنے کی ہے اتنے کی بیچتے ہیں جی ہم اس کی اتنی قیمت ہے کوئی یہ بتاتا ہے اتنی قیمت ہے پھر کوئی ایک آدھ گاہ بارگیننگ کر کے کم کروا لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا ریٹ پانچ سو کا ہے آپ ہی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کو کوئی بارگنگ کرواتا ہے کم کرواتا ہے آ, تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا ریٹ اپ پانچ سو نہیں رہا جبکہ پانچ سو کا ریٹ ہے اور آپ بہت سارے لوگوں سے وصول بھی کرتے ہیں تھوڑا اور ذہن کو اگر منانا ہو تو آپ یوں حساب کر لیں اگر میرے پاس سو گاہک آئے اکیاون سے میں نے پانچ سو لیے انچاس سے میں نے کم لیے تو غالب تو ایک, آ, 500 پانچ سو والے ہی رہے نا جب غالب پانچ سو والے ہی ہیں تو آپ کا پ بتانا بالکل درست رہے گا اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا آ, آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ پیسے دیئے ہوئے ہیں کام کے لیے تو وہ ہمیں کبھی منافع دیتے ہیں کبھی آٹھ ہزار کبھی دس ہزار کبھی چھ ہزار کبھی پانچ ہزار کیا وہ صحیح ہے جہاز یہ پوچھنا تھا آپ ٹھیک یہ کرتا ہے کہ ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا بس انہوں نے ایک اپنا ہی فارمولا نصب کر رکھا ہے کہ حساب کتاب جو کچھ ہو حساب کتاب نہیں کریں گے اپنی بک مینٹین نہیں کریں گے اور اس بات کا حساب نہیں لگائیں گے کہ اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا بلکہ اس کے بجائے جو ہے وہ لگا بندہ نفع دیتے جائیں گے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت کم زیادہ کر دیں گے تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کم زیادہ کرنا یا مینٹین نہ رکھنا اصل چیز یہ ہے کہ پراپر جو کاروبار کے اس و ضوابط ہیں شہری طریقے سے اس کے مطابق وہ نفع اور نقصان کی تقسیم بندی کریں اور ایسا کرنے والے آپ کو ڈھونڈے سے چراغ لے کے نکلیں گے نا تو کوئی مل جائے گا شہر میں چند افراد مل جائیں گے ورنہ تو بہت نازک صورتحال ہے تو اس معاملے کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں اور اندھا بھروسہ نہ کریں بلکہ اس کو کہیں کہ آپ کس طریقے سے نفع نکالتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آٹھ ہزاری نفع ہوا ہے ٹھیک یا چھ ہی ہوا ہے وہ فارمولا کیا ہے کیسے کتاب کرتے ہیں اگر وہ کہتا ہے بس میں اندازے سے کر لیتا ہوں تو پھر آپ وہاں سے پیسے نکال لیں اور وہاں اپنے کام کو جاری نہ رکھیں ٹھیک ہے اس سوال کا جواب بھی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا سے اجازت چاہیں گے ان شاء سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ کل دن کے اوقات میں ایک بجے دیکھ سکیں گے اور پھر اگلے دن اس سے اگلے دن منگل اور بدھ کے درمیان شب رات کو تین بجے دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا لائیو فیس بک پیج جو ہے اس پہ بھی یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے لائف جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ابھی تک ہیں ابھی تک, تک, تک, تک کوئی اطلاع تو نہیں ہے چاند کے نظر آنے کے جی ابھی تک تو نہیں ہے کچھ آ آ کل نظر آئے نہیں مل کل تو یقینی ہے اگر آج نظر نہیں آتا تو آج نہیں ہے تو کل تو ہے لیکن ہماری طرف سے ہمارے ناظرین کو پیش کی ماہ عبد ال کی مبارکباد ہو ہو سکتا ہے چاند بنانے کا آج کوئی اعلان ہو جائے ورنہ بہرحال کل تو چاند ہے ہی ہے ٹھیک ہے پیش کے طرف ہماری طرف سے مختصر سوال کر لوں آپ نے چاند کی کہ وہ ربی الور شریف کی مبارکباد دینے کے حوالے سے ایک چیز مشہور ہے کہ جو ربی نور شریف کی باقی مہینوں کے حوالے سے بھی مبارکباد دے تو اس کے لیے بخشش ہے یہ سواب ہے یہ سواب ہے تو ابھی کچھ مختصر سا اس کا جواب ہو جاتا دیکھیں ایسی کوئی حدیث پاک میں نے نہیں پڑی ٹھیک اور ہمارے ہاں ایک سے بڑھ کر ایک علماء موجود ہیں جن کی نظر ہزاروں لاکھوں آدیش پر موجود ہے ٹھیک ہے تو ایسی جو آدیش ہیں کسی اور عالم کی طرف سے بھی نہیں آئی کہ اس نے تائید کی ہو یہ جو میسج ہیں یہ غلط ہیں بات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے بات کو آگے پہنچانا بھی گناہ ہے ٹھیک ہے کہ بغیر تحقیق کے نبی اکرم علی صاحب اسلام کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے ویسے ہی جو ربی نور شریف کی ولادت کی جشن بلاد اللہدن نبی کی مبارکباد دیں گے اس پہ جو اچھی نیت ہوں گی اس کا سماپت ربی اغل کی مرباد اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب سب سے پہلے پانچ مہینے پہلے میسج آ جاتا ہے سب, سب سے پہلے, پہلے جو ربیلاول کی مبارکباد دے اس کے لیے یہ سواب ایسی کوئی روایت نہیں ہے جناب اور مہینوں کے تعلق سے بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے اور اس طرح کی جو اختراعی صورتیں ہیں کہ جس نے جو میں سے بھیج دیا چلا دیا جناب تو یہ بہت نازک صورتحال ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب نے مبارکباد بھی دی اور وضاحت بھی کر دی میری طرف سے بھی آپ پیشگی مبارکباد قبول فرمائیے انشاء اللہ بارہ دن تک آج رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا امیر اہل سنت ان شاء اللہ سے مزین اپنے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے تو آپ بھی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ان مدنی مذاکروں کو سنیں گے اور ان سے انشاءاللہ علم دین بھی حاصل کریں گے عمل کی ترغیب بھی حاصل کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی علی وسلم